السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأملياء والمسلمين وعلى آله وأصحابه يجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز قوزا عظيما أما بعد قاول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلاه والملائكة وأولو العلم قائما بالقف لا إله إلاه والعزيز الحكيم لا يخص بهترام صدر جلسہ اسٹیج پر اور سامعین میں بیٹھے ہوئے علماء کرام ادارے کے ذمہ دار حضرات اور ادارے کی مالی علمی ہر طرح کی سرپرستی کرنے والے ذمہ دار حضرات طلبہ عزیز دو دراز سے تشریف لائے ہوئے سرپرست اور معدین اور بستی کے رہنے والے میرے اپنے مسلمان بھائیوں آج دارالسنہ کے اس سالانہ اجلاس میں شریک ہو کر طلبہ کی تقریریں سننے کا موقع ملا جتنی تقریریں ہوئی سبھی تقریریں میں نے سنی اور جہاں تک ممکن تھا پورے غور سے بھی سنی مجھے یہ بات کہنے دیں جو میں مجلس کے صدر فضیرت الشیخ سید شفیق احمد مدنی کے ساتھ بھی میں نے شیئر کی تھی بتائی تھی وہاں بیٹھ کر بھی کہ تقریروں کے موضوعات کا انتخاب اور تقریروں کی زبان اور تقریروں کا جو انداز اور طلبہ کے مظاہرے میں اس ادارے کے اساتذہ کی محنتیں بڑی صاف ہمیں محسوس ہوتی ہیں دکھائی دیتی مجھے کسی بھی ایسے ادارے سے گزرنا پڑتا ہے جہاں اساتذہ کی محنت کسی بھی پہلو سے دیکھنے میں مل جائے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ادارے یقیناً کامیاب ہوتے ہیں جہاں استاذ قابل ہوں محنتی استاذ مل جائیں کیونکہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ایک اچھے مینجمنٹ اس کے مالی وسائل کو فراہم کرنے والے ڈونر متبر حضرات اور اچھے طلبہ اور ساتھ میں اچھے سرفرست ایک اچھا نصاب تعلیم یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں لیکن ان سب کے ساتھ اگر اساتذہ اچھے نہ ملیں تو ان سب کی محنتوں پہ پانی پھینک جاتا ہے میں جو میں نے محسوس کیا یہ ادارے کے مفاد میں بہتر سمجھتا ہوں کہ یہاں صاف لفظوں میں رکھوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے ان طلبہ کی تقریروں میں موضوع کے انتخاب سے لے کر مواد کی فراہمی اور طلبہ کی تقریر کا جو انداز تھا سادگی اور سلجھا ہوا انداز ان تمام پہلووں کو دیکھ کر ان اساتذہ کی محنتوں کو میں نے محسوس کیا اور بڑے اچھے انداز میں محسوس کیا اس لیے آپ تمام حضرات کی موجودگی میں آپ تمام حضرات کی طرف سے ان اساتذہ کرام کو مبارک مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں آپ اساتذہ کا شکر گزار ہوں کہ ہماری امت کے نو نہوں کو سوارنے بنانے کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے جامعہ دار السنت ہمارے کرناٹک کے ان معروف اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جن کے روشن مستقبل کی ہم بڑی تمنا کرتے ہیں اور جن سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں یہ ادارہ ماضی قریب تک ثانویہ کے مرحلے تک معیاری ادارہ سمجھا جاتا تھا اب الحمدللہ عالمیت تک یہ پہنچا ہے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سلفی اداروں میں مطلب اہل حدیث سے جڑے ہوئے اداروں میں جامعہ دار و سننا کا روشن مستقبل ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی ابتدائی منظر یا اس کی ابتدائی پہلو ہمارے سامنے روشن ہیں مجھے کہنے میں ذرا بھی جھجھک جی نہیں کہ مسلسل محنت ہو ذمہ داران کی توجہ ہو اور ساتھ میں اہل خیر کا تعاون اس کے ساتھ جڑا رہے تو بعید نہیں کہ مستقبل قریب میں یہ بھی پورے ہندوستان کا ایک ایسا معروف ادارہ بن جائے کہ جس کا نام لینا اس بات کی سند بن جائے کہ یہاں کا فارغ ایک معتبر فارغ ہوا کرتا ہے صرف یہ کہنا کہ یہ دار السنہ کا فارغ ہے لوگوں کے سامنے ایک ایسی سند بن جائے کہ لوگ پھر یہی کے خطیب پسند کریں یہی کے مدرس پسند کریں اور یہی کے امام کو اپنے جگہ رکھنا پسند کریں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دارے کو اس منزل کے ادارے کو اس منزل تک بہت جلد پہنچائے آمین آزم گرامی آج ادارے کا سالانہ اجلاس ہے مدرسے کا سالانہ اجلاس ہے دوسرے الفاظ میں یہ تعلیم گاہ کا سالانہ اجلاس ہے علم کیا ہے علم کی فضیلت کیا ہے اہل علم کا مقام کیا ہے اور اہل علم کی اس معاشرے کو ضرورت کیا ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر آپ لوگ مسلسل سنتے ہیں اور بارہا سنتے ہیں خطبات جمعہ میں سنتے ہیں نمازوں کے بعد ہونے والے درس میں سنتے ہیں جب کبھی کوئی پروگرام ترتیب پاتا ہے علم کی فضیلت پر آپ تقریر سنتے ہیں اور مدارس کے اندر تو علم اور اہل علم کی فضیلتوں کا بیان حدیث کی کتابوں میں قرآن کی تفسیر میں مختلف جگہ پہ ہوتا ہی رہتا ہے عظیم گرانی کسی نے بڑی فتح کی بات کہی کہا کہ علم کی فضیلت کے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ آدمی جاہل بھی ہوگا تو وہ اپنے آپ کو عالم کہلانے میں فخر محسوس کرے گا اور جہالت کی مذمت اور برائی کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ آدمی اگر جاہل ہوگا وہ جاہل ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جاہل کہلانا پسند نہیں کرے گا علم فضیلت کی بات ہے جہالت مذمت کی بات کتاب و سنت کے اگر نصوص میں آپ کے سامنے پڑھتا جاؤں اور علم اور اہل علم کی فضیلت کے سلسلے میں مختلف حوالے دیتا جاؤں یقین مانیں آج کی میری ساری گفتگو اسی حوالے پر ختم ہو جائے گی میرا موضوع صرف یہی نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے علم اور اہل علم کی فضیلت ہی کو واضح کروں مجھے آپ کے سامنے دو چار بڑے سنجیدہ مسائل کو چھیڑنا ہے اور ان مسائل اور گفتگو کرنی ہے جو آپ جیسے سرپرست حضرات اور آپ طلبہ کے سامنے بیان کرنے ضروری ہیں بھائیوں دنیا کی نظر میں علم اور اہل علم کا مقام کیا ہے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا ایک طرف دنیا میں وہ اچھے حضرات بھی ہیں جو انبیاء کے بعد علماء کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں وہیں اس دنیا کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو علماء کی عزت کرنے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں افراد و تفریح کے یہ دونوں منظر ہمارے سام میں ہیں لیکن میرے بھائیوں قرآن مجید اگر آپ پڑھ کر دیکھیں قرآنِ مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اہلِ علم کا ایک ایسا مقام بیان فرمایا ہے جو میری معلومات کی حد تک دنیا میں کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا جو آیتِ کریمہ میں نے حمد و صلاح کے بعد پڑھی اس آیت میں اللہ نے فرمایا شہد اللہ انہو لا الہ ان الا ہم والملائکت و اولو العلم قائما بالقص کا اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے اپنی مابود برحق ہونے کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اس کے بعد اپنی وحدانیت اور اپنی یکچائی اور اپنی الوحیت میں انفرادیت اور اللہ تعالیٰ ہی کے معبود ہونے کی جو یہ سچائی ہے اس سچائی کا گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے اور فرشتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عر العلم اہل علم کو اس حقیقت کا گواہ بنایا ہے شاری مفسری نے کے رام میں سے بعض مفسرین بڑا عجیب نکتہ بیان کیا کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے الکبر و شہد اول سب سے بڑا گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ العلم کی فضیلت کے اللہ نے دسیوں حوالے دیے ہیں لیکن یہ سب سے بڑا حوالہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی گواہی کے لیے سب سے بڑا گواہ اللہ تعالیٰ خود جس کا گواہ بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ علماء کو اس سچائی کا گواہ بنایا ہے سبحان اللہ آپ سوچیں گے علماء کے کتنا اونچا مقام ہوگا کہ دنیا کی سب سے بڑی گواہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی اللہ تعالیٰ کی توحید کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اللہ تعالیٰ کی یتائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکیلے ہونے کی اسی کی عبادت کا حقدار ہونے کی جو گواہی یہ گواہی خود اللہ نے دی اس کا گواہ خود اللہ نے اپنے آپ کو بنایا اور اپنے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ علماء کو جوڑ کر اس حقیقت کا گواہ بنایا ہے سبحان اللہ میرے بھائیوں اہل علم سے بعد میں اس آیت کی شرح کرنے کے بعد ایک نقطہ لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو وہ مقام دے دیا ہے کہ اس مقام کے بعد علماء کو کسی اور مقام کی تلاش اور جستجو میں جانے کی چندہ ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے علماء کو دے دیا علم والوں کو جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اس مرتبے کے بعد کسی مرتبے کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف اگر ہم آئیں تو آپ یہ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علماء کی فضیلت کے سرسلے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائیں۔ انہی میں سے ایک بڑا مشہور جملہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آج ہر مسلمان بچہ تقریبا سنتا ہے العلما رسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں جملہ بہت مشہور ہو گیا اس لیے شاید غیر اہم بھی ہو گیا ہے جملہ کیونکہ بار بار سنا گیا اس لیے شاید ہماری نظر میں معمولی ہو گیا ہے لیکن میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو انسانی کمالات میں جو اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہو سکتے ہیں ان کمالات میں سب سے اونچے درجے کا کوئی کمال ہو سکتا ہے تو وہ نبوت کا کمال ہے ایک ایسا کمال جو انسان اپنی محنت سے نہیں حاصل کر سکتا جو خالص اللہ تعالیٰ کی دین اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے سب سے اونچا درجہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو انسانوں میں دیا ہے وہ نبیوں کو عطا فرمائے نبوت کا درجہ اگر نبوت کے درجے کے بعد انسانی کمالات کی اگر ہم بات کریں اور خاص طور پر اللہ کی دین کے ساتھ محنت کے ذریعے حاصل کیے جانے والے کمالات کی اگر ہم بات کریں تو وہ نبوت کی وراثت کا درجہ ہے دنیا میں انسان اپنی محنت سے بڑے سے بڑا کمال حاصل کر سکتا ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نبوت کے بعد ایک انسان کو عطا ہونے والا یا اپنی محنت سے جو انسان حاصل کرتا ہے ان میں سب سے اونچا درجہ اگر کوئی ہے تو وہ درجہ یہ ہے کہ وہ اپنا درجہ علماء میں کر لے وہ علماء کے طبقے میں شامل ہو جائے العلماء ابرس الانبیاء سبحان اللہ علم کی فضیلت کے لیے اس سے بڑی گواہی کیا چاہیے اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے کہ رب اپنے قرآن میں اپنی گواہی کے ساتھ ان کو گواہ بنا کر گواہی کو شامل کر لے اور نبی اپنی حدیث کے اندر اپنی نبوت کا وارث ان کو اپنی نبوت کے علم کا وارث ان کو بنائیں اور انبیاء کا وارث ان کو قرار دیں یہ انسانی خمالات نے سب سے اونچے نظر ڈالیں آپ کے سامنے علم اور اہلِ علم کی فضیلتوں کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑے گا آج ہم اس مدرسے کے سالانہ اجلاس میں شریک ہیں تو در حقیقت انہی حقیقتوں انہی سچائیوں کو پھر سے اپنے دل و دماغ میں تازہ کرنا چاہتے ہیں آج یہاں موجود طلبہ اپنے اس مقام کو پہچانے آج یہاں موجود سرپرست یہاں موجود امت کے ذمہ دار حضرات اس ادارے سے جڑے وہ تمام اہل خیر سب اس درجے کو پہچانے کہ علم کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے علماء کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے عظیم گرانی اسلامی شریعت میں اہل علم سے آگے بڑھ کر علم کی انسانی زندگی میں ضرورت کیا ہے علم کا انسانی زندگی میں اثر کیا ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ آدمی علم کیوں حاصل کرے آدمی علم کیوں حاصل کرے میں آپ کو بتاؤں ابھی میں آپ کے سامنے تفریق نہیں کر رہا ہوں کہ دینی علم ایک ہے دنیاوی علم ایک ہے میڈیکل کی تعلیم انجینئرنگ کی تعلیم سائنس کی مختلف شعبوں کی تعلیم یہ اپنی جگہ اور دینی علوم کی بات اپنی جگہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ بات آپ دیکھیں کہ علم آدمی کیوں حاصل کرے اگر ہم اس پہلو پہ بات کریں گے سب سے پہلی حقیقت ہمارے سامنے اسلامی شریعت یہ رکھتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کیوں پیدا کیا ہم با مقصد مخلوق ہم بے مقصد نہیں ہماری زندگی کا ایک مقصد اللہ نے متعین فرمایا اور وہ مقصد کیا ہے وہ مخلت الجن وال ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اللہ کی عبادت کرنا یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اب آپ یہ حقیقت جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جب میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا معبود معبود حقیقی ہے اس معبود حقیقی کی پہچان ہمیں کیسے حاصل ہوگی یا تو ہم اس کو دیکھیں ہم دیکھ نہیں سکتے ہم نے دیکھا نہیں کسی انسان نے دیکھا نہیں اور اس دنیا کے اندر کوئی انسان دیکھ بھی نہیں سکتا اپنے معبود کی معرفت اپنے معبود کی پہچان کیسے حاصل ہوگی یا تو آدمی دیکھ کر کرے اور اگر دیکھ نہیں سکتا تو وہ یقینی علم جو حقیقی مانوں میں اس کا تعارف ہمارے سامنے کروائے تو یہی علم ہمیں اس کی پہچان دے سکتا ہے میرے بھائیوں علم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ علم ہمیں اپنے معبود کی پہچان دیتا ہے ہمیں اپنی زندگی کی مقصد کا پہ, مقصد کی پہچان دیتا ہے ہمیں اپنے مقصد سے واقف کرواتا ہے یاد رکھو کسی بھی انسان کی زندگی کی قدر و قیمت اور دنیا کی کسی بھی چیز کی قیمت اس کے مقصد سے جڑی ہوئی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بڑا عظیم ہے اتنے عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے بنیاد ہے علم اس لیے کہ بغیر علم سے ہم اپنے معبود کو نہیں پہچان سکتے اور بغیر علم سے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچان سکتے اور یہ بات بھی سنیں کہ ہم اپنے رب کو پہچان لیا ہمیں پتا بھی چل گیا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں یہ ہمارا مقصد ہے مقصد بھی پہچان لیا اور معبود کو بھی پہچان لیا تب پھر اس مقصد کی تکمیل کیسے کریں ہم اس عبادت کو کیسے انجام دیں یہ مقصد بھی علم کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے یہ علم اس علم کی فضیلت میری اور آپ کی زندگی میں ضرورت یہ ہے کہ یہ علم مجھ کو اور آپ کو میری اور آپ کی زندگی کے مقصد سے جوڑتا ہے میرے اور آپ کے رب سے متعارف کرواتا ہے اور اتنا ہی نہیں اس رب کی بندگی کا سلیقہ اور طریقہ مجھ کو اور آپ کو سکھلاتا بتلاتا ہے علم کی اصل ضرورت میری اور آپ کی زندگی میں یہی ہے میرے بھائیو یہ علم سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کی پہچان دے کر رب سے جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے اور بات صرف رب ہی کی نہیں آپ اس حقیقت کو بھی دیکھیں دنیا کے اندر جتنے علوم و معارف آئیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی جتنی ترقی ہے آپ اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں جب تک دنیا کے اندر علم کی یہ ترقی نہیں ہوئی تھی میں بات دینی علوم ہی کی نہیں کر رہا ہوں جو یہ اصلی علوم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی ترقی نہیں تھی انسان کی سوچ کیا تھی انسان کا مزاج کیا تھا عام طور پہ ایک جاہل انسان یہی کرتا تھا جس کے اندر کوئی کمال دیکھ لے تھا پتھر خوبصورت دکھتا پتھر کی عبادت کرنے لگتا کوئی اگر درخت غیر معمولی نظر آتا اس کی عبادت کرنے لگتا انسان جس کے اندر نفع دیکھتا اس کی عبادت کرنے لگتا جس کے اندر کوئی خطرہ دیکھتا اس کی عبادت کرنے لگتا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہی علم ہے جس نے انسان کو یہ سلیقہ دیا کہ یہ کائنات اس لیے نہیں ہے کہ تم کائنات کے سامنے جھک جاؤ یہ کائنات اس لیے ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو تم استعمال کرو کائنات کی ہر چیز کے اندر کمال اللہ نے رکھا ہے لیکن تمہارے اندر جو کمال اللہ نے رکھا ہے وہ کمال ان کمالات سے زیادہ اونچا ہے یہ سوچ اگر دی تو اللہ تعالیٰ نے اسی علم کے ذریعے دی آج اسی علم کا یہ کمال ہے اسی علم کا یہ کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسی علم کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر قوت کو انسان اپنے نفع کے لیے استعمال کرتا ہے دنیا کی ہر طاقت کو مخلوقات کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کو انسان اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتا ہے یہ اتنا بڑا کارنامہ کہ جو کائنات انسان کی معبود بن گئی انسان جس کائنات کی عبادت کرتا تھا غلطی سے لاعمی اور جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسانیت کا خادم کیسے بنایا کسی علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو اتنا اونچا اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا درجہ دیا کہ پھر یہ ساری کائنات و سخر علت ساری کائنات انسان کے لیے مستقر ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام حقیقی پوری انسانیت کے سامنے آ گیا کہ ساری دنیا اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے سجدہ ہو سجدہ رے جو اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کرے میرے علم کی اصل ضرورت اس لیے ہے کہ ہم علم کے اس کرشمے کو پہچانے رب کو پہچانے رب کی مخلوقات کو پہچانے جو معبود ہے اسے معبود سمجھیں جو ہماری اپنی خدمت کے لیے ان چیزوں سے بھرپور ہم فائدہ حاصل کر سکیں علم کا یہ کرشمہ ہے کہ یہ علم انسان کو یہ قوت عطا کرتا ہے کہ جس قوت سے وہ اپنے رب کو بھی پہچانتا ہے اپنے آس پاس کی کائنات کو بھی پہچانتا ہے اور ہر چیز کو اس کا حقیقی مقام دینے کے قابل ہوتا ہے سبحان اللہ اس تفصیل کے ساتھ اس تفصیل کو جو کہ حقیقت میں تفصیل میں اشارے ہیں آپ اگر مزید تفصیل میں جائیں گے تو باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں اس تفصیل کی روشنی میں علم کی میری اور آپ کی زندگی میں ضرورت کیا ہے کیوں ہے یہ سمجھنا میرے اور آپ کے لیے مشکل نہیں ہے عظیم کی علم انسانی زندگی پر بڑے اچھے اثرات مرتب کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلتوں میں بڑی ساری باتیں بیان فرمائی آج لیکن انسان کی زندگی میں علم کی ضرورت کیوں ہے ایک پہلو تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کچھ دوسرے باریک پہلو بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میری پچھلی گفتگو میں داخل ہیں لیکن نمایاں کرنے کے لیے خاص طور پہ ذکر کروں قرآن نے فرمایا یار اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والے اور امن کر تم میں سے ایمان والے اور علم والے ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے اہل علم اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے بہت ساری باتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ دنیا کے اندر عزت شہرت ناموری سر بلندی دنیا کے اندر اوپر اٹھنا ذلت و رسوائی سے پسپائی سے پیچھا چھوڑانا اپنے آپ کو ترقی یافتہ بنانا ہر حیثیت سے معاشرے کی نظر میں خود اپنی نظر میں اپنے جیسے بھائیوں کے نظر میں اپنے گھر میں اپنے خاندان میں آپ کسی بھی حیثیت سے اگر اونچے ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو مال بھی اونچا کرتا ہے لیکن مال کیسے اونچا کرتا ہے اکثر آپ دیکھیں گے کہ لوگ مالدار کے سامنے تو عزت کرتے ہیں بڑی عزت کرتے ہیں لیکن پیچھے پیچھے اس کی برائی بھی کریں گے مال یقیناً انسان کو اونچا اٹھاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ اونچا اٹھائے بعض مقامات پہ اونچا اٹھاتا ہے بعض مقامات پہ اسے نیچا ہی رکھتا ہے آپ دیکھیں گے عہدہ اور منصب آدمی کو اونچا اٹھاتا ہے آپ دیکھیں گے جب تک وہ اس عہدے پر ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں عہدے سے جیسے ہی ہٹا اور عہدے ہمیشہ نہیں رہا کرتے اس کی عزت میں اتنی ہی کمی آتی ہے لیکن سبحان اللہ ایک ایسی رفعت ایک ایسی ترقی ابتفا کی منفل طے کرنے کا اگر ذریعہ علم کے ذریعے کوئی حاصل کرتا ہے علم سے ملنے والی ترقی ہمہ ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر زوال ہوا کرتی ہے اللہ نے فرمایا یارف اللہ الدین آپ فرد کی حیثیت سے اونچے اٹھنا چاہتے ہیں علم والے بن جائیں آپ ایک گھر کی حیثیت سے عزت والے اونچے اٹھنا چاہتے ہیں علمی گھرانہ بن جائیں آپ ایک بستی کی حیثیت سے علم اونچے اٹھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بستی کا نام ہو آپ اپنی بستی کو علم والی بستی بنائیے اور آپ اگر قوم کی حیثیت سے دنیا میں اوپر اٹھنا چاہتے ہیں آپ علم والے بن جائیں آپ دنیا کی نظر میں ایک ایسی قوم بن جائیں گی جس کے سامنے دوسری قوم آج ہو جائے گی یع اللہ العلم اومن <دَرَجَاد> آج انسانی ترقی کی بات انسانوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی بات یا انسانی دنیا ان کے اندر ایک دوسرے پہ بڑھ کر اپنے آپ کو بنانے کی بات ایک مقابلہ آرائی کی شکل اختیار کر چکی میرے بھائیوں آج اگر علم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے انفرادی استطح سے لے کے اجتماعی سطح تک جو عزت جو سربلندی جو ترقی اس قوم کو اس قوم کے افراد کو ملے گی دنیا کے کسی اور ذریعے سے نہیں ملے گی آپ دیکھیں اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سارے حوالے مجھ کو ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ مکہ کی طرف گئے مکہ کی طرف سے حضرت عمر مکہ کے قریب پہنچے تو مکہ کے جو گورنر تھے نافع ابن عبد الخارف ان کو حضرت عمر نے عصفان نامی مقام پہ آ کر ملنے کے لیے کہا عثمان ایک وادی ہے مکہ سے باہر نافع ابن عبد الخاریف حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے جب پہنچے حضرت عمر ابن خطاب سے تو حضرت عمر نے جن کی حکومت جن کی خلافت جن کی عمارت اور عمارت چلانے کے اصول و ضوابط پہلے سے معروف ہے حضرت عمر نے ان سے سوال کر لیا کہ بھائی آئے تو ہو لیکن یہ بتاؤ کہ وادی کے لوگ یعنی مکہ کے لوگوں کا ذمہ دار تم نے کسے مقرر کیا ہے نافنے عبد الخارف نے کہا کہ میں نے ابن افزا کو ابن افزا کو میں نے وہاں کا امیر مقرر کیا اپنا نائب مقرر کر کے آیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بات بڑی تعجب خیز تھی یہ حضرت عمر کے لیے نام نیا تھا ابن افزا کو عمر نہیں جانتے حضرت عمر نے پوچھا نافع بن ناف الحال ابن افزا کون ہے نافع نے کہا مولمن موالین ہمارے غلاموں میں سے یہ غلام ہیں ہمارے غلاموں میں سے یہ غلام ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے کہنے لگے آزاد لوگوں پہ تم نے غلام کو امیر مقرر کر دیا جو تمہارا غلام تھا کل تک اس کو تم نے آزاد لوگوں پہ امیر مقرر کر دیا تم نے کس طرح غلط اقدام کیا حضرت نافع نے عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنی اس اقدام کی وجہ بتائی کہا کہ میں نے اصل میں اس لیے ان کو امیر مقرر کیا کہ ان کے اندر دو خوبیاں یہ خوبی تو یہ کہ علم المیراث یعنی وراثت کی تقسیم کا جو علم ہے ابن افزا اس علم کے بڑے ماہر عالم ہیں اور دوسری خصوصیت یہ, یہ ہے کہ یہ قرآن کے بڑے اچھے ہیں یہ تاریخ کے بڑے اچھے تاری ہیں میرے بھائیو دیکھو علم کتنی تبدیلی لاتا ہے علم کا مقام کیا ہے جو عمر تھوڑی دیر پہلے اس لیے ناراض تھے کہ تم نے ایک غلام کو آزاد لوگوں پر امیر مقرر کر دیا ہے حضرت عمر نے فوراً حضرت ناپے کی تائید کی کہنے لگے اگر یہ بات ہے تب تو پھر تم نے وہی بات کی ہے جو بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہا ان اللہ بھی اخوانہ آ کری اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اونچا اٹھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو نچلا کر دیتا ہے وہ مطلب یہ ہوا حضرت عمر اتنے خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ وہ غلام ہے تو ہیں لیکن علم والا غلام ایک ایسا غلام جسے وراثت کا علم ہے وراثت کی تقسیم کا علم ہے ایک ایسا غلام جسے قرآن کی قرآ کا اچھا علم ہے علم والا ہونے کے ساتھ اگر تم نے اسے امیر مقرر کیا ہے وہ غلام ہو کر بھی عمارت کا حقدار ہے عمارت کے لیے لائق اور مناسب انسان ہے سبحان اللہ میرے بھائیوں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے یہ غلام اپنی غلامی کے اعتبار سے بظاہر دوسروں کے مقابلے میں وہ حیثیت نہیں رکھتا لیکن اگر وہی غلام علم والا ہو جائے وہی غلام اگر علم والا ہو جائے تب پھر آپ دیکھیں کہ اس کا درجہ کتنا اونچا ہو جاتا ہے محدودین کے میں سے آپ کو دسیوں مثالیں ملیں گی وہ اپنی زندگی کی ابتدائی مرحلے میں غلام تھے موانی میں ان کا شمار ہوتا تھا لیکن آگے چل کر ایک درجہ وہ بھی ملا کہ وقت کے بڑے محجس ہوئے جن کے دروازے پر آ کر وقت کے حکمران اور ان کے فرزد آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے میرے بھائیو علم انسان کو عزت دیتا ہے ترقی دیتا ہے ایک ایسی سربنندی دیتا ہے جس کا کوئی مثال نہیں جس کی کوئی مثیل نہیں جس کا کوئی نظیر نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں عثن ابی رباف اصا ابن ابی رباف بڑا تھا بڑا مشہور نام ہے طاب میں مکہ میں رہا کرتے تھے آپ جب نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا تصویر حضرت عطا ابن ابھی ربا کی آتی ہوگی آپ کو بتاؤں اتنا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ بعض لوگوں نے جا کر بعض صحابہ سے سوال کیا مکہ کے رہنے والے مدینے میں پہنچ کر یا بعض صحابہ سے سوال کیا کچھ مسائل کا تو انہوں نے کہا جب تک مکہ میں عطا ابن ابھی رباح رہے ہم سے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں سبحان اللہ عصاب نے ابھی رباح تبھی ہی صحابہ میں سے پاس نے یہ گواہی دی کہ عطا ابن عبی رباح تمہارے درمیان موجود ہیں تو ہم سے آ کر پوچھنے کی ضرورت نہیں انہیں سے تم علم حاصل کر لو لیکن میرے بھائیو آپ کو پتا ہے عطا ابن عبی رباح کون تھے کیسے تھے آپ ان کی زندگی پڑھ کر دیکھیں شکل و صورت کے اعتبار سے انتہائی بدصورت انسان تھے کان بد شکل انسان تھے زندگی کے آخری مرحلے میں ایسا بھی ہوا اندھے ہو گئے تھے آگ چلی گئی تھی ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا اور زندگی کے آخری مرحلے میں سر بھی گنجا ہو گیا تھا آپ کے معاشرے میں میرے معاشرے میں اگر ایسا کوئی انسان ہو جو اندھا ہو سر گنجا ہو چکا ہو ہاتھ اس کا جو ہے نقبے کا شکار ہو کر کام نہ کرتا ہو آدمی کا شکل کا بدصورت ہو ایسے آدمی سے آدمی ملتا بھی ہے تو دل میں شاید کہیں کراہیت محسوس کرتا ہے لیکن سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کے اس انعام اور اکرام کو دیکھیے اللہ نے عطا ابن ابی کو ایسا علم دیا ایسا علم علم دیا دیا کہ صحابہ نے ان کے حق میں گواہی دی کہ افا ابن ابی ربا اگر فتوا دے دے تو پھر ہم سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے سمجھ لیں کہ علم انسان کو کتنا اونچا درجہ دیتا ہے علم انسان کو کتنا اونچا اٹھاتا ہے آپ یہ بات سمجھ لیں اور یہ بات تو میں علم کی فضیلت پہ جب بھی تقریر کرتا ہوں ضرور سناتا ہوں کہ علم ایسی ایسی اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمت ہے کہ انسان تو انسان ہے ایک جانور کے درجے کو بھی بلند کر دیتا ہے یہ بات میں نے ہم سے ہمیشہ کہی جب بھی علم کی فضیلت پہ بات کی سورہ معاہدہ میں آپ آب اگر ابتدائی آیتیں پڑھیں گے شکار کے مسائل اسلامی شریعت نے بیان فرمائے ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ اگر آدمی کتے کے ذریعے شکار کرتا ہے شکاری کتے کتے کے ذریعے شکار کرتا ہے اگر سدھایا ہوا کہ کتا ہو سکھایا ہوا کتا ہو کلب محم سکھایا ہوا کتا ہو وہ اگر شکار کرے اس کا شکار حلال ہے اور سکھایا ہوا نہ ہو, ہوا نہ نہ ہو، ہو۔ عام قسم کا کتا جا کے اگر جانور شکار کر لے اس کا شکار کیا ہوا جانور حرام ہے سبحان اللہ نے کتا ہونے کے اعتبار سے دونوں کے دونوں کتے ہیں لیکن ایک سکھایا ہوا دوسرا سکھایا ہوا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے ہوئے کتے کے شکار کو حلال قرار دیا اور جو نہ سکھایا ہوا ہو اس کے شکار کو حرام قرار دیا سبحان اللہ علم اگر ایک کتے کو عام کتوں سے ممتاز کر سکتا ہے تو پھر انسانوں میں سے انسان کو کس قدر اونچا نہیں اٹھا سکتا میرے بھائیو اس علم کی بہت بڑی بردیلتی ہے بہت بڑا کمال یہ ہے کہ انسانوں کو اتنا اونچا اٹھاتا ہے کہ جس کی اونچائی کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے میرے بھائیو ایک دوسرا پہلو آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر طاقت کی بات کی جاتی آپ یقین مانیں دنیا کے اندر علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں علم سے بڑی کوئی قوت نہیں علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں نہ ہتھیار ہے نہ بم ہے نہ پیسہ ہے نہ عہدہ ہے نہ آپ کے لوگ کہتے ہیں میڈیا میں بڑی طاقت ہے ہے سب کے اندر طاقت ہے لیکن علم کے اندر اللہ نے جو قوت رکھی ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی اسی لیے آپ دیکھیں آپ اگر جائزہ لے کر دیکھیں جس وقت دنیا کی جتنی وہ قومیں جن کو مثال پیش کی جاتی ہے مادی ترقی کے اندر کی، یہ ترقی آپ کا قوم ان قوموں کے اندر آپ دیکھیں گے استاذ اس قوم کا سب سے معزز انسان ہوتا ہے آپ دور نہ جائیں اسرائیل کے اندر اسرائیل آج دنیا کے اندر بدنام ہے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بدنام ہے لیکن وہیں یہ بھی دنیا مانتی ہے کہ چھوٹا ہونے کے باوجود بڑا طاقتور بڑا مضبوط ملک ہے آپ اسرائیل کے اندر ایک استاذ کا درجہ اور مقام کیا ہے اگر آپ دیکھ لیں آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں کے پرائم منسٹر کا جو درجہ پریسیڈنٹ کا جو درجہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے لگ بھگ اگر کسی کا درجہ ہے تو وہاں کے اساتذہ کا درجہ ہے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ علم انسان کو کتنی بڑی قوت دیتا ہے کتنی طاقت دیتا ہے انہیں پوری طریقے سے اندازہ ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے علم کی قوت اور علم کتنی قوت انسان کو دیتا ہے اس کی مثال قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے سلیمان علیہ سلاۃ والسلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے بیان فرمایا سرح نول آپ سبھی ہی پڑھتے ہیں آپ جانتے حضرت سلیمان علی نصلاۃ سلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی حکومتیں عطا کی انسان تو انسان جن بھی آپ کے حکموں کے پابند تھے ہوائیں آپ کے حکم سے چلتی تھیں آپ کے لشکر میں جانور بھی تھے چرند تھے پرندے تھے سب کچھ ان پرندوں کے سلسلے میں ایک واقعہ اسلام نے کہ حضرت سلیمان کے لشکر میں ایک پرندہ تھا ہدہ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان سے اجازت لیے بغیر حضرت سلیمان سے اجازت لیے بغیر لشکر سے غائب ہو جاتا ہے حضرت عثمان حضرت سلیمان اس ہوتے ہیں یہ کہتے وہ لوٹ کر آئے گا بغیر اجازت کے غائب ہوا ہے یا تو اپنی غیر حاضری کے لیے کوئی معقول عذر پیش کرے یا پھر میری طرف سے یہ سزا طے ہے کہ میں اسے زباہ کر کے گا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا میرے بھائیوں یہ بچہ ہو ہم میں سے کوئی آدمی غلطی نہیں کرے کوئی طالب علم بغیر اجازت کے مدرسے سے غائب ہو جائے کوئی بیٹا گھر میں والدین کو اطلاع دیئے بغیر غائب ہو جائے دیر رات آہستہ سے آئے کیسے آئے گا چھپتے چھپاتے آئے گا ڈرتے ہوئے آئے گا کوشش کرے گا کہ سرپرست کی ذمہ دار کی نظر نہ پڑ جائے اپنے دل کے اندر وہ جو چوری ہوئی جو غلطی ہوئی ہے اس کا خوف محسوس کرے گا آدمی دبا ہوا سہنا ہوا پہنچتا ہے لیکن سلحان اللہ آپ دیکھیں حدود کی جو کیفیت پرانے مجید کے ان الفاظ کہ حضرت سلیمان جن کے پاس اللہ نے اتنی ساری حکومت دی ایسی غیر معمولی حکومت دی ان کے پاس آ کر یہ کہتا ہے سلیمان اصلاۃ السلام کے سامنے کہتا ہے سلیمان اس وقت مجھے ایک ایسا علم حاصل ہے جو آپ کو بھی حاصل نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ایک کمزور سا پرندہ ایک بظاہر غلطی کرنے والا پرندہ کون سی چیز ہے جس کے جو اس کے اندر اتنی ہمت پیدا کرتی ہے کہ حضرت سلیمان کے سامنے آ کر اتنی ہمت کے ساتھ بات کرتا ہے بات بس اتنی سی چیز کہ ملک سبا اور اس کی قوم کے حالات حضرت سلیمان کو نہیں معلوم تھے اور اس حدود کے پرندے نے اپنے سفر کے دوران دیکھ لیے تھے اور یہ جو علم اسے حاصل تھا اس علم نے اسے یہ قوت دی یہ طاقت دی کہ اس نے آگر حضرت سلیمان کے سامنے پوری ہمت کے ساتھ بات کی اور یقین مانے یقین مانے علم ایسی دولت ہے جو معاشرے کے کمزور طبقات کو طاقتور بناتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں جب بھی کوئی قوم کسی قوم کے خلاف تہذیبی بنیادوں پہ لڑائی کرتی ہے ایک قوم دوسری قوم سے جیتنا چاہتی ہے تو آپ جانتے ہیں آج وہ زمانہ گیا جب صرف تلواروں سے لڑائیاں ہوا کرتی تھی آج یہ جڑ یہ بھی ہوتی ہے کہ جس قوم سے ہماری لڑائی ہے اس قوم کو تعلیم کے میدان میں پیچھے کر دیا جائے اس قوم کو تعلیم کے میدان میں کمزور کر دیا جائے اس ملک ہندوستان کے اندر اس ملک ہندوستان کے اندر آزادی سے پہلے کہ وہ تاریخ دیکھیں ہندوئزم کی تاریخ آپ کو پتا چلے گا براہمنوں نے کمزور طبقہ سے ہمیشہ علم کے دروازے بند کر کے رکھے کیوں انہیں پتا تھا کہ اگر یہ علم حاصل کریں گے تو ہمارے برابر کے ہو جائے گی اس لیے کہ علم کے اندر اللہ نے وہ قوت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے کمزوروں کو طاقتور بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ علم کی طاقت رکھی اسی لیے آپ یہ حقیقت بھی دیکھیں کہ آزادی سے پہلے مسلمانوں کے اندر تعلیم کا جو گراف تھا آزادی کے بعد منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی کیوں اس لیے کہ اگر یہ تعلیم میں مضبوط ہوئے تو پھر سے اتنے ہی طاقتور بن کر اس حکومت میں رہیں گے اس ملک میں رہیں گے جتنی طاقت ان کے اندر پہلے मेरे جاتی تھی میرے بھائیوں علم بہت بڑی طاقت علم بہت بڑی ہے اس طاقت کو اپنے اندر پیدا کرنے عظیم گرانی مجھے بات علم کی اہمیت اور انسانی زندگی میں اس کی ضرورت پر بہت ساری کرنی لیکن میرے پاس وقت نہیں کہ میں مزید گفتگو کر سکوں اس لیے کہ مجھے کچھ اور کے سامنے رکھنی. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بڑی اہم بات رکھنا چاہتا ہوں میرا یہ یو بیک وقت اب جو بات کہہ رہا ہوں آج سمی سرپرست حضرات یہاں آئے ہوئے مہمانوں سے بھی ہے اور یہاں موجود میرے اپنے بھائی طلبا سے بھی ہے آپ اور میں قرآن مجید میں حضرت ذکریہ علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ پڑھتے ہیں حضرت عالم السلاۃ والسلام کا واقعہ نے دعا کی وَإنِّي اس دعا سے دو اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت زکریہ بے اولاد تھی حضرت زکریہ کو اولاد نہیں تھی حضرت ذکریہ علیہ السلط اولاد کی دعا کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن کیا حضرت ذکریہ کی دعا صرف اس لیے ہے کہ وہ اولاد کے تئیں جو جذبہ ہے ماں ہو تو ممتا کا جذبہ باپ ہو تو جو شفقت کا جذبہ ہے اس جذبے کی صرف تذکیر ہو کیا حضرت ذکریہ اولاد صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے ان جذبات کی تصکیل ہو نہیں یریس نیو یریسو علی یاقوب میرا اور آل یعقوب جو علمی سلسلہ چلا آیا ہے یہ علمی وراثت مجھ تک ختم نہ ہو جائے میرے بعد بھی یہ علمی وراثت جاری و ساری رہے میرے بعد بھی علم کا یہ سلسلہ جاری رہے اس لیے حضرت ذکریہ علیہ اصلا کے السلام دعا کرتے ہیں میرے سرپرست حضرات اس سنت سے حضرت ذکریہ کے اس واقعے سے مجھ کو اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ یہ تمنا اپنے دل میں رکھنا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا اگر بے اولاد ہیں آپ اولاد کے لیے دعا کریں اور اگر اولاد والے ہیں تب بھی دعا کریں تو صرف اس لیے نہیں کہ اولاد سے ہم اور آپ ہمارا گھرانہ مکمل ہوتا ہے بلکہ اس لیے دعا کریں کہ ہماری یہ اولاد علم والی اولاد بن جائے حضرت ذکریہ کی یہ سنت ہے کہ انہوں نے اولاد کی دعا کی تو صرف اولاد کے لیے نہیں علم والی اولاد کی دعا کی یری سنی وہ یری سنی خالی کو آج ہم یہاں بیٹھے ہم یہ دعا کریں کہ ہماری اولاد علم والی بنے اور اس کی فکر ہم اپنی زندگی کے اندر کریں اور آیت کا دوسرا جو ٹکڑا ہے میرے اپنے طلبہ میرے اپنے بھائیوں سے متعلق ہے حضرت ذکریہ نے دعا کی وجہ اے میرے رب تو اس سے راضی ہو جا ربی عربی زبان میں فعیل کا وزن ہے طلبا سے طلبا سمجھیں گے اس متعلق کو کیا فعیل کا وزن ہے عربی زبان میں فعیل کا جو وزن ہے اس میں فعیل کے معنی میں بھی آ سکتا ہے اس میں مفعول کے معنی میں بھی آ سکتا ہے اگر اس میں مفعول کا معنی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رب بھی رضی ہے میری اس اولاد سے تو راضی ہو جائے میرا بچہ ایسا ہو کہ وہ مرضی ہو یعنی تو اس سے راضی ہو جا اور اگر اس میں فائل کا معنی لے تو یہاں ایک نیا نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی تعالیٰ رضیہ اے اللہ تعالی تو اسے بھی راضی کر دے مطلب یہ میں تو دعا کر رہا ہوں کہ یہ علم والا بن جائے اللہ تعالی ساتھ میں یہ دعا ہے کہ میں علم کی جو راہ اس کے لیے منتخف کر رہا ہوں اپنے اس راستے سے یہ خود بھی راضی ہو جائے میرے اپنے طلبا میرے اپنے بھائی اس بات کو یاد رکھو ہم علماء ہم طلباء اگر اپنے مقام کی خود قدر نہیں کریں گے دنیا ہماری قدر نہیں کرے گی ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے دنیا کے سامنے جتانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو خوش رسطہ, خوش قسمت سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے سب سے معزز مقام کے لیے منتخب کیا اس آئے کریمہ کو ہمیشہ یاد رکھیں سرپرست اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو علم والی اولاد ہونے کے لیے دعا کریں اور طلبا اپنے لیے دعا کریں تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے منصب سے راضی کرنا ہمیں خوشی ہو کہ ہمارے پاس دولت ہو کے نہ ہو عہدہ ہو کے نہ ہو ہماری شہرت ہو کے نہ ہو ہمیں دنیا کا کو کوئی اور مقام حاصل ہو کے نہ ہو لیکن اللہ تعالی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اونچا مقام علم والوں کا جو مقام ہے تیرا شکر ہے کہ ہم نے ہمیں ان میں شامل فرمایا آپ طلبا سے میرا یہ خاص کتاب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے راضی کر لیجیے اور جس دن ہم اپنے اس مقام سے راضی ہو جائیں گے ہمارا کردار بدل جائے ہمارا اپنا جو معاشرے کے اندر جو دور ہے ہمارا اپنا جو معاشرے کے اندر کردار ہے وہ بدل جائے ہمارا اپنا جو کام ہے وہ بدل جائے گا اور یقین مانے جب یہ بدلے گا دنیا کی نظر میں بھی ہماری حیثیت بدل جائے گی حاضم گرانی علم اور ان فضیلتوں کے بعد دو چار باتیں بڑی اہم مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں بھائیوں جب علم کی بات کی جاتی ہے تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کی تقسیم ہوتی ہے دنیا کی علوم دینی علوم اس سلسلے میں یہ بات آپ سنیں گے کہ بعض لوگ یہ کہے کہتے ہیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت بیان کی ہے لیکن علم کے درمیان فرق نہیں کیا ہے لیکن میرے بھائی یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہاں علم بحیثیت علم اللہ نے فرق نہیں کی لیکن علم جس چیز سے متعلق ہوتا ہے اس اعتبار سے علم کے مراکب میں فرق ہوتا ہے علم کے مراکب میں فرق ہوتا ہے جو علم اللہ تعالیٰ کی بذات سے متعارف کروائے جو علم اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف کروائے وہ دنیا کا سب سے اونچا علم ہے اور جو علم اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعارف, متعارف کروائے اللہ کی عبادت کا طریقہ بتلائے وہ علم اس کے بعد آتا ہے اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ جو علوم دینی علوم کہلاتے ہیں جو علوم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کے علوم کہلاتے ہیں جو علم اللہ کی پہچان دیتا جو علم انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتلاتا وہ علم یقیناً ان علوم کے مقابلے میں افضل ہے برتر ہے جو علوم اس دنیا کی استعمال کا سلیقہ مجھ کو آپ کو سکھاتے ہیں یقیناً انسانی زندگی میں اس کی بھی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے لیکن فرق کی اگر بات کریں دنیاوی علوم کے مقابلے میں دینی علوم کی افضلیت اور برتری کا اعتبار اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے اس اعتبار کو برقرار رہنا چاہیے رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور کہا کہ خود دینی علوم کے اندر سارے علوم ایک درجے کے نہیں ہیں جو علم براہ راست اللہ سے متعارف کر رہا ہے عصما و صفات کا علم جس درجے کا ہے وہ علم اس درجے اس درجے تک وہ علوم نہیں پہنچ پاتے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مجھ کو اور آپ کو متعارف کرواتے ہیں اس لیے آج یہ بات میں ان ذمہ داروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انہیں خیر کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ان مدارس کی سرپرستی کر رہے ہیں آج یہ بات مجھے کہنے دیجیے کہ خاص طور پر سچر کمیٹی کے اس سروے کے آنے کے بعد کہ مسلم قوم دنیاوی علوم کے اندر اس لیے کہ سچر کمیٹی نے مدارس کے اندر پڑھائی جانے والی دینی تعلیم کا سروے نہیں کیا صرف دنیاوی علوم کا اس نے سروے کیا اور جب سچر کمیٹی نے یہ بات کہی کہ اس وقت مسلم قوم آدی واسی قوم پچھڑی ہوئی جو قومیں ہیں جنگلوں میں بسنے والی قوم کے مقابلے میں اور کنتر ہے اور زیادہ پیچھے ہے تو اس سچر کمیٹی کی رپورٹ کا ایک منفی اثر یہ سامنے آیا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے بہت سارے لوگ یہ ماننے لگے کہ اس وقت دینی علوم سے زیادہ مدارس پر خرچ کرنے سے زیادہ مدارس کی سرپرستی کرنے سے زیادہ اسکولوں کی سرپرستی کرنے کی ضرورت ہے اسکولوں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے انجینئرنگ میڈیکل یا پھر سائنس وغیرہ کی جو دوسرے شعبے ہیں ان میدانوں میں امت کے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے میں یہ بات واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں یقیناً امت کی تعلیمی صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں ان تمام میدانوں میں محنت کرنے کی ضرورت ہے یقیناً انجینئر آپ کو آپ بنائیں آپ ڈاکٹر بنائیں آپ تعلیم کے دوسرے میدانوں میں ہائر ایجوکیشن کے بعد میں مسلم قوم کو اوپر لے جانے کی بات کریں لیکن اگر یہ کوشش مدارس پہ ہونے والی توجہ مدارس پہ ہونے والا خرچ دینی مدارس پہ ہونے والی محنت کے مقابلے میں ہوتی ہے یعنی یہاں سے گھٹا کر وہاں ہوتی ہے تو پھر اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑے گھاٹے کا سودا کوئی نہیں ہو سکتا میرے بھائی ہماری زندگی میں اور خاص طور پہ ہندوستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے مدارس اسلامیہ کی کتنی ضرورت ہے ان کی اہمیت کیا ہے اسے سمجھنے کی میری اور آپ کی زندگی میں بڑی ضرورت ہے میرے بھائی یہ بات یاد رکھو آج اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک میں بسنے والی تقریباً پچیس کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی ان پچیس کروڑ مسلمانوں میں سے جو حق پر ہیں ان کے دین کی حفاظت اگر ہونی ہے باقی جو گمراہ مسلمان ہیں ان کو راہ راست پر اگر لانا ہے آپ یہ بتائیں اگر ان مدارس پہ محنت نہیں ہوگی یہاں سے فارغ ہونے والے نکل کر محنت نہیں کریں گے پھر ان کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہوگا ان کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہوگا چلیں ٹھیک ہے ہم ڈاکٹر نہیں ہمارے ڈاکٹر کم ہیں یقیناً کمی ہے لیکن آپ بتائیں یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم دین کے ساتھ سمجھوتا کر لیں ہمارے بچے ڈاکٹر تو بن جائیں لیکن میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کرنے والے انما ہمیں میسر نہ ہو ان مدرسوں کی سرپرستی نہ کی گئی ان مدرسوں کو ترقی کی طرف توجہ نہ دی گئی میرے بھائیو یقین مانو انسانی زندگی تو بعد میں متاثر ہوگی انسانوں کا دین پہلے متاثر ہوگا وہ دن دور نہیں جب یہاں بھی وہی صورتحال دیکھنی پڑے جو یورپ کے اندر دیکھی گئی آپ کو پتا یورپ کے اندر مسلمانوں پہ پابندی لگائی گئی تو کیسی لگائی گئی یہ نہیں کہا گیا کہ اب تعلیم مت حاصل کرو ان کے مدرسوں کو بند کر دیا گیا ان کے مدرسوں کو صرف بند کیا گیا نتیجہ کیا ہوا وہ یورپ جو پھر زمانے میں مغرب اسلامی کہلاتا اسلام کی مغربی سلطنت کہلاتی تھی ان ملکوں کے مسلمان آج صرف نام کے مسلمان رہ گئے آپ کو ڈاکٹر مل جائے انجینئر مل جائیں گے لیکن یہ اچھا مسلمان جسے صرف دین کی بنیادی باتیں معلوم ہو ڈھونڈنے سے مشکل سے ملتا ہے آپ سمجھیں ان مدارس کے ذریعے اللہ کے فضل و گرم سے بعد اس امت کے دین و ایمان کی حفاظت کا بڑا عظیم انکار ہو رہا ہے میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں اس وقت اس ملک کے اندر جو فرقہ پرست طاقتیں وہ طاقتیں مدارس اسلامیہ کو نشانہ بنا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے آپ اس بات کو سمجھیں دشمن کو پتا ہے کہ ان مدارس کا کردار ان مدارس کا اثر مسلمانوں پہ کیا ہے وہ کیوں آپ کے مدارس کو نشانہ بنا رہے ہیں آپ بتائیں مسلم مینجمنٹ والے اسکول اس ملک میں کم ہے نہیں مسلم مینجمنٹ والے اسکول بہت سارے ہیں کیا آپ نے کبھی سنا کہ ان سر تنظیموں نے مسلم مینجمنٹ والے اسکولوں کو نشانہ بنایا انہوں نے اسکولوں کو نشانہ نہیں بنایا وہ مدرسوں کو دہشت گردوں کی جگہ بتلاتے کیوں بتلاتے انہیں پتا ہے کہ اگر انہیں فلمی ہیروز جیسے جن کو نہ اللہ معلوم نہ رسول معلوم جن کے پاس بت اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی فرق نہیں ویسے مسلمان اگر اس ملک میں پیدا کرنے ہوں تو اس ملک سے مدرسوں کا خاتمہ ضروری ہے اس لیے وہ مدرسوں کو نشانہ بنا رہے ہیں سلحان اللہ ہمارا دشمن ان مدرسوں کی قدر و قیمت جانتا ہے اور ہم مسلمان خود اپنے مدرسوں کی قیمت نہ پہچانیں تو پھر اس سے بڑی بات کیا ہو سکے اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں آپ انسانیت کی خدمت کی بات کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ان مدارس سے اسلامیہ کو چلانے سے بڑی انسانیت کی کوئی خدمت نہیں ان مدارس سے نکلنے والے علماء ہی انسانوں کو انسانیت سکھاتے چور کو بتاتے ہیں کہ چوری کرنا حرام ہے جب ان کی تعلیم سے چور اپنی چوری سے باز آتا ہے لوگوں کا مال محفوظ ہوتا ہے ان مدارس سے پڑھ کر نکلنے والے علماء دنیا کو بچاتے ہیں زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے زنا سے بچنے کے نتیجے میں لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ ہوتی ہے ان مدارس سے پڑھ کے نکلنے والے علماء دنیا کو بتاتے ہیں قتل حرام ہے تو لوگ قتل سے باز آتے ہیں تب لوگوں کی جان محفوظ ہوتی ہے آپ ان معاشرے اس, اس, اس اداروں سے نکلنے والے جو علماء ہیں یہ معاشرے کے مختلف طبقات کی اصلاح کرتے ہیں تب پھر معاشرے کی ہمہ جہد خدمت ہوتی ہے آپ ان مدارس کو معمولی نہ سمجھیں آپ ان مدارس کو کوئی ایسی جگہ نہ سمجھیں جہاں لوگ شوق پورا کرتے ہیں یہ اس انسانیت کی اس سماج کی سب سے بڑی خدمت ہے اور اتنا ہی نہیں آج آپ دیکھیں مجھے تعجب ہوتا ہے صورتحال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں اکثر خطبہ کے آج بھی ہمیں تلاش ہے ہماری مسجدوں میں اچھے علما کے آج بھی ہمیں تلاش ہے ہمارے مقاطب صبح شام کے مقاصد میں ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دینے والے اچھے علماء کی ہمیں آج بھی ضرورت ہے ایک طرف ہم ان تمام دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے علماء کی کمی کی شکایت کرتے ہیں اور دوسری طرف وہی ہم مدرسوں کے بارے میں یہ کمنٹ بھی پاس کرتے ہیں کہ مدرسے آج کے ماحول میں زیادہ ضروری نہیں رہ گئے اور خاص طور پہ مجھے ایک اور بات کہنے دیجیے آج ایک اور بات بھی بتاؤں گا آج اللہ کا فضل و کرم ہے سکولز سکولز کا ایک لوگوں کے اندر آئے. کھولیں گے میں یہ کہوں گا کہ پہلے زمانے میں Christian مشنریز کی سکول ہوا کرتی تھے ہندو مینجمنٹ کے سکول ہوا کرتے تھے اس اعتبار سے ہمارے بچے وہاں جا کر پڑھتے ہوئے ان کی مشنری کی کوششوں سے متاثر ہوتے تھے اس اعتبار سے اس اعتبار سے, اس سے اسلامک اسکول کا کھلنا ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن وہ لوگ غافل ہیں وہ لوگ نادان ہیں وہ لوگ نا سمجھ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی اسکول ان مدارس کا بدیل ہیں یہ ان مدارس کی جگہ لینے کے لیے آئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں وہ نادان ہیں میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو یہ بات یاد رکھو ان اسکولوں سے اگر نکل سکے اگر نکل سکے ابھی ہم نے دیکھا نہیں اس لیے کہ تجربہ ابھی منزل کو نہیں پہنچا اگر نہیں کر سکے زیادہ تو زیادہ دوشار موضوعات پر تقریر کرنے والے مبلک یادائی نہیں نکل سکتے جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نکچے دار تقریر کر سکیں لیکن وہ علماء جو گہرا علم رکھتے ہو جن کی بنیادیں مضبوط ہوں جو معاشرے کے اندر آنے والے فکری انحراف پہ نظر رکھتے ہو دور سے ہی فکرے کو پہچان کر امت کو چوکنا کر سکتے ہو تحریک کا شکار ہونے والے نوجوانوں کے اندر اس تحریر کی اصلاح کر سکتے ہو آج آپ نے داعش کے متعلق بات سنی آپ مجھے بتائیں ان داعش کے فکرے کو پہچان کر اسے کھول کر امت کے سامنے رکھنے کا یہ کام کیا کسی اسکول اس سے پڑھے ہوئے نوجوان کے وقت کی بات ہے وہ ایک لچھے دار تقریر کر سکتا ہے اسلام کا مختصر ستاروں یا غیر مسلم کے سامنے پیش کر سکتا ہے لیکن دین کی سرحدوں کی حفاظت اور دینی مسائل کی صحیح ترجمانی کرنے کی طاقت اگر کسی کے اندر ہو سکتی ہے وہ ان مدارس کے گہرے علم رکھنے والے صلوہ ہی کر سکتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو ان مدارس کا فی الوقت اس ملک کے اندر کوئی بدیل نہیں ان مدارس کا اس ملک کے اندر کوئی بدیل نہیں کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے اس لیے ان مدارس کی حفاظت کرو ان مدارس کی حفاظت کرو ان کی سرپرستی کرو اور یہ ذمہ داری اہل خیر کی ہے کہ اپنا پیسہ اس راستے میں لگائیں علماء کی ہے کہ اپنی صلاحیتیں ادھر ادھر لگانے کے بجائے ان مدارس سے جڑ کر ان مدارس میں محنت کریں ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں میں سے اچھے بچوں کو مدرسوں میں داخل کروائیں تاکہ مدارس کا یہ جو زندہ کردار ہے یہ جو روشن کردار ہے یہ معاشرے کے اندر اپنا اثر دکھا سکے اور آخری بات میری بات بہت طویل ہو گئی مجھے آخری بات آپ حضرات کے سامنے آپ میرے اپنے وہ بھائی جو اس راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے سامنے رکھنی ہے اکثر و بیشتر ہمارے جو متبرعین ہیں اس راہ میں خرچ کرنے والے حضرات ہیں وہ تاجر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تاجروں کا معاملہ بڑا سیدھا سادہ ہوتا ہے وہ دو اور دو کے بعد چار دیکھنا چاہتے ہیں اور چار کے بجائے اگر کوئی چھ دکھا دے تو انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ تجارت کس چیز کی کر رہے ہیں اس لیے کہ تاجر کا دن سیدھا ہے وہ دو سے چار چار سے چھ بنانا چاہتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اگر یہ تبصرے کرتے ہیں کیونکہ مدارس تو کافی ہیں ان مدارس کے اندر علماء نکلتے نظر نہیں آتے ان کے مقابلے میں اگر ہم دوسری جگہ خرچ کریں گے ایسی لچے دار باتوں سے متاثر ہو کر اکثر متبرعین خرچ کرنے والے حضرات مدارس کے بجائے دوسرے راستوں پہ چلے جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسرے راستوں پہ خرچ نہ کریں امت کے تمام مسائل آپ کے میرے مسائل ہیں امت کے تمام مسائل پہ خرچ کرنا لیکن بات وہی پھر دوہرا گا کہ آپ کا پیسہ مدرسے میں لگے اس سے بہتر ان معاشرے کے اندر خدمت نہیں اور شاید میری یہ بات غلط نہ ہو کہ اس وقت اس ملک ہندوستان کے اندر مسجدوں کی تعمیر کے بعد مسجدوں کی تعمیر کے بعد خرچ کرنے کی سب سے افضل کوئی جگہ ہے تو وہ مدارس اسلامیہ وہ مدارس اسلامیہ جہاں ہمیں خرچ کرنا چاہیے اور آخری بات ایسے تاجر حضرات سے میری یہ کہنی ہے کہ آپ اس بات کو یاد رکھیں آپ اگر خرچ کرتے ہیں خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا آپ یقیناً دنیا کی نظر میں آپ اپنے آپ کو سمجھنے میں محسن ہوں لیکن اپنے آپ کے اندر سوچئے کہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا سُنن فرملی کی روایت حضرت مالک رضی رد عنہ بیان فرما فرماتے اللہ کے نبی کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک بھائی اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتا اور دوسرا بھائی بازار میں جا کے محنت کر کے کمایا کرتا ایک دن اور وہ بھائی کمانے والا بھائی ہی اپنے دوسرے بھائی پہ خرچ کرتا تھا علم حاصل کرنے والے بھائی پر اور یہ وہی بات ہے آپ تاجر ہیں یہ بچے پڑھنے والے جو کمانے والا تاجر بھائی تھا وہ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے نبی یہ میرا بھائی ہے یہ آپ کے پاس بیٹھا علم حاصل کرتا رہتا ہے محنت کر کے میں کماتا ہوں میں کما اس پہ خرچ کرتا ہوں سکھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات کہی اللہ کے نبی نے فرمایا لعلت کیا پتا اللہ تعالیٰ جو تجھے رزق دے رہا ہے اس پر خرچ کرنے کی وجہ ہی سے تجھے دے رہا ہے میرے بھائی تھا اس بات کو آپ سمجھیں آپ اہل خیر اس حقیقت کو سمجھیں ان مدارس پہ خرچ کرنا ان مدارس پہ خرچ کرنا نہیں دراصل اپنے آپ پہ خرچ کرنا ہے اپنے آپ پہ رقو سنوارنا ہے ان مدارس کو اونچا اٹھانے کی کوشش کریں ادرا گیرانی میں نے وقت آپ کا بہت زیادہ لے لیا مجھے زیادہ خوش نہیں کہنا صرف یہی پیغام دینا تھا علم کی فضیلتیں مسلم ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں اور خاص طور پہ اس ملک کے اندر مدارس اسلامیہ کا جو کردار ہونا چاہیے اس کے کچھ پہلوؤں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ان ساری باتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے جیسے میں نے کہا ہم میں سے ہر آدمی ان مدارس کو زندہ رکھنے اور زندہ رکھ کر اسے اونچائی سے اونچائی تک لے جانے اور اونچی سے اونچی تعلیم کا انتظام کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق حتا فرمائیں عزینِ گرامی، میں آخیر میں اپنی اس گفتگو کے آخیر میں جامعہ دارال کے جو ذمہ دار حضرات ہیں اساتذہ ہیں طلباء ہیں ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے ادارے کے سالانہ اجلاس میں آپ نے مجھے مدعو کر کے علم اور مداری سے اطلامیہ اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے کہا اور جس کے نتیجے میں آپ کے سامنے ایک گھنٹے تک لگ بھگ میں نے گفتگو کی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بات سمجھ میں آتی ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے آمین و آوان الحمد للہ نب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تھے <تصفيق> کرناٹک بیان